غصل کے فرائل پورے کرنے سے پہلے وضو کر لیں ہاں وضو کرنے کے بعد اب غصل کریں یا آپ نے سوال پوشا تو میں اس کی تاکہ سب کی اس میں وہ بھی ہو جائے تصیح اچھے اللہ تعالی جزا خیر دے آپ کو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں ایک تو غصل ہے تھندک حاصل کرنے کے لیچے بیٹھ جائیں جیسے رمضان میں کوئی حرج نہیں پیاس تنگ کر رہی ہو آپ کی تو آپ غصل کر لیں ذرا اس میں افاقہ ہوتا شرن اس میں کوئی حرج نہیں اے غسل ہوتا ہے میل کچیل دول کرنے کا ٹھیک ہے جیسے ہم جمعے میں عام طور پہ کرتے ہیں اے غسل جنابت ہے غسل جنابت میں آپ کو برامت مانی غالباً نوے فیصد لوگ غسل صحیح نہیں کرتے اب میں اس کی میری جو ویب سائٹ ہے اس پہ ایک پوری تقریر اس میں موجود ہے غسل اور وضو کے احتیاط آل حضر فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی لین. غسل اور وضو کے احتیاط میں ایک پورا رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے تیبیاندو اب وہ چند باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہم سے رہ جاتی ہیں ناپاکی کی غسل سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ پورا بدن جس کو دھونا فرض ہے ایک تل برابر یا بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے غسل نہیں ہوگا جب تک کہ وہاں پانی نہیں جائے اب دیکھیے چند جگہیں ایسی جان کر کے آپ توجہ کریں گے تب وہاں پانی جائے گا نہیں تو پانی نہیں جائے گا اور پانی نہیں گیا آپ کا غسل ہوا نہیں اب وہ کیا ہیں مثال تو آپ یہ ناپا کی غسل کی بات کر رہا ہوں دوسرے غسل کے نہیں آدمی چھالیا کھاتا اس کو کرے دے کوئی خلا اگر چھالیا سے یہاں رہ گیا اور وہاں پانی نہیں گیا تو بھی کیونکہ اس میں کلّی کرنا وزو میں کلی کرنا سنت ہے مگر غسل میں کلی کرنا فرض ہے ایک بات اچھی طریقے سے دان صاف کرے مسواک کرے آج کل تو یہ برش وغیرہ جو نکل گیا اس سے بھی جو سان ہیں یہ سب صاف ہو جاتے ہیں اچھی طریقے سے یہ صاف کرے اس کے صاف کرنے کے بعد میں ناک میں پانی چڑھا ہے امن ناک میں پانی ایسے ہم نے ناک ڈوبو دیا خالی بلکہ مسائل کتاب میں ہے کہ پانی چلو ہاتھ میں لے کر جب ناک میں چڑھا تھوڑی سی سانس اوپر کی طرف لے تاکہ اس کے نرم حصے میں پانی پہنچ جائے جہاں تک کہ ہڈی نرم ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے اور اس کے بعد اپنی چھوٹی اگلی سے صاف کرے کہ کوئی جگہ ناک میں ایسی نہ رہے کہ جہاں پانی نہ گیا اب آئیے غسل کرنے میں غسل کرنے میں ہم نے نہ لیا یہ دیکھیے آپ ہاتھ لائی کان میں یہ ایک ایسا کھڈا ہے دیکھیں تو آپ ذرا کچھ کوئی کان نہیں پکڑوا رہا ہوں آپ سے صرف یہ دیکھیں یہ دیکھیے یہ کڈڑا ہے اس میں جب تک پانی نہیں جائے گا اوپر سے آپ ڈالیں پانی نہیں جائے گا تو آپ ایک چلو پانی لے کر کے یہ کڈڑے تک پہنچائیں یہ کھڈا جو نظر آ ہے آپ کو گڑا یہ اوپر سے پانی ڈالنے میں رہ جائے گا یہاں پانی نہیں اسی طرح دوسرا جو گڑا یہاں پڑا ہوا یہ بھی جب تک آپ خاص طریقے سے چلو میں پانی لے کر نہ ڈالیں یہاں تک پانی نہیں جائے خواتین اگر نت پہنی ہوئی آسانی سے نکل جائے تو نکال جب وہ وضو بھی کریں کیونکہ وضو میں مودھ ہونا فرض ہے اور غسل میں بھی تو اپنے ناک کی جو نت ہے اس کو بھی ہلائیں تاکہ اندر بھی پانی چلا جائے اگر ان کے آئرین یا بندے ہیں کان میں سرہ اس کو بھی ہلائیں تاکہ اندر تک پانی چلا جائے پھر اس کے بعد یہ ناف آپ اوپر نہائیے یہ ناف کے اندر پانی نہیں جائے گا بڑی معذرت آ جو بڑے پیٹ والے لوگ وہ ناف اندر چلی جاتی ہے جس کو ٹنڈی بھی کہتے ہیں عربی میں اس کو سرہ کہتے ہیں تو یہاں جب تک آپ پانی اندر نہیں ڈالیں اس وقت تک پانی نہیں جائے گا ٹھیک اسی طرح آپ بغل اٹھا کر یہاں پانی ڈالیں ٹھیک ہے ادھر پانی ڈالیں خواتین جو ہیں وہ سینے کو اٹھا کر کے نیچے پانی ڈالیں اور اس کے بعد ہمیں ایک مسائل اب میں اگر شرمایا جائے تو مسائل دنیا کو معلوم ہی نہیں ہوں حضرت ام مومین حضرت عائشہ صدیقہ اگر شرماتی تو علماء فرماتے ہیں کہ خواتین اسلام آدھے دین سے محروم رہ جاتی جو خواتین کے مسائل ہیں اگر حضرت عائشہ صدیقہ کا شرماتی تو مسائل کیسے معلوم ہوتا مثلاً، اس زمانے میں حائضہ عورت اگر کسی چیز کو چھو لے لوگ کھاتے نہیں تھے اس کو ہائزہ عورت کھانا نہیں پکا سکتی حایضہ عورت کسی کپڑے کو نہیں اٹھا سکتی حضرت امور میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ حضور علیہ السلام احتکاف میں ہوتے مسجد نبی کی دیواریں چھوٹی تھیں تو آپ اپنا سر مسجد کی دیوار سے باہر نکالتے تو میں حضور کے سر میں تیل لگا کرتی حالانکہ میں حاجہ ہوتی حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ صدیقہ کا وہ چیز جانماز اٹھا لاؤ کہا حضور میں تو حاضہ ہوں تو فرما کیا ہے تمہارے ہاتھ میں لے کیا اٹھا کر اس چیزوں سے اگر وہ بیان نہ کرتی تو علما فرماتے کہ آدھا دین سے خواتین محروم رہ جاتی ہیں عورتوں کے خواتین کے مسائل معلوم نہیں ہوتے جس کا تعلق کلوت سے جلوت کے مسائل تو اب جانے خلوت سے جن کا تعلق مسائل کیا اب آئیے میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا یہ پیشاب اور پاخانے مقام میں بھی صحیح طریقے سے پانی پہنچایا جائے خطنا کرنے کے بعد جو کھال نیچے لٹکی ہوتی تو یہاں تک بھی پانی پہنچایا جائے اگر یہاں ویسی نہ تو یہاں پانی نہیں پہنچے گا یہاں بھی پانی پہنچایا جائے اور اس پر آلہ فاضل بریلوی کا ایک پورا فتوا ہے جس کا نام تبیان الو ہے اس میں اور اسی طریقے سے تیمم میں بھی احتیاط نہ رہے ہم تو عماً ہماری فطرت کیا ہے کہ ہم نہاتے میں آنکھ میچ ہیں اب یہ دیکھیے آنکھ جہاں ہم نے میچی اب اس کو کھولی یہ دیکھی یہ سطریں جو ہیں اس پہ پانی نہیں گیا تو اب کیا کریں گے ہم پانی لے کر کے آنکھوں کو اس طریقے سے اس طریقے سے ملا جائے آنکھ کے اندر پانی ڈالنا فرض نہیں لیکن آنکھ کے ادھر پانی ڈالنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری اس کی احتیاط تو تیمم میں بھی ہے کہ تیمم جب کریں جب ہم ایسے آنکھ میش لیں یہاں تیمم کا ہاتھ نہیں پڑے گا تو یہ تک فرمایا اعلی فاضل بریلوی نے اس کی باریکیوں کو کہ تیمم جب کریں تو ادھر ہاتھ ملیں ادھر بھی ہاتھ ملیں اور اس طرح آنکھوں کو جتنا ممکن ہو کھولنا اس طریقے سے کھول کر کے تیمم کا اور وضو کا ہاتھ لگائیں کوئی مقام جو وضو میں فرض ہے آزاد ہر جگہ پا, پانی پہنچے اور جو غسل میں آزا فرض ہیں اس میں بھی ہر جگہ پانی پہنچنا یہ بے حد ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر ہمارا غسل جو ہے وہ درست نہیں ہوگا اور اس کے نقصانات کیا ہیں یہ بھی سن لیجئے ابا حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی جی. آپ کو سہو ہو گیا بھول ہو گئی سچ سہو تو حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تم اپنے وضو صحیح کیا کرو تحارت کامل کرو مقتدی کی تہارت کامل نہ ہو امام بھول جاتا یہ نہیں کہ میں اگر بھول گیا تو میں آپ کو کہوں گا آپ میں کوئی آدمی گسل کر کے نہیں آیا دا. نہیں بلکہ بھولنے کا ایک سبب امام کا یہ بھی ہے کہ اگر اس کے مقتدی کی تہارت کامل نہ ہو تو یہ امام پر اتنی اثر انداز ہوتی کہ امام بھول جاتا ہے اور اس کو سچ جیسا ہو جاتا تو شاء کسی وقت میں تیمم کو بھی ہم اسی طریقے بیان کریں گے اچھا مسئلہ آپ نے پوچھا میں نے ڈیٹیل اس لیے بتائی کہ ہم میں کے بیشتر لوگ جو ہیں وہ وضو اور غسل کے صحیح مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ساری زندگی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اسی طریقے وضو کرنے ہیں اب میں آخری میں ایک دو منٹ اور لیتا ہوں اگرچہ میں تقریباً ایک گھنٹہ ہونے والا دیکھیے ہر کام سیکھنے سے آتا بغیر سیکھے کوئی کام نہیں آتا آپ ہاں کو یہ اس اسپارک کر رہا ہو ذرا یہ تھوڑی بیٹھے بتائی جتنے ہمارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے وضو کرنا کسی سے سیکھا جیسے لوگ وزو کر رہے ہیں ہم بھی وضو کرنے لگ گئے جیسے لوگ نماز پڑھتے ہم بھی نماز پڑھنے لگ گئے کرنا وضو کرنا کسی سے سیکھا کسی سے بھی ہمیں نہیں سیکھا میں بریلی شریف گیا 68 کی بات ہے حضور مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالی لے. وہ اس وقت باقاعد حیات ان کا طریقہ یہ تھا اور شاید ہمارے لیے ہو طریقہ یہ تھا کہ بہار آن کر مسجد کے گوشے میں وضو کر تو جب وہ وضو کرتے تو علماء بڑے بڑے علماء اور مفتیا نے کرا لوگوں کہتے کہ غور سے دیکھو تاکہ تمہیں وضو کرنا ہے کہ وضو کیسے کیا جاتا تو ہم کوئی استاد ہمارے سر پہ کھڑا ہو اور ہم سے کہے دیکھو اس طرح ہاتھ دو اس طرح ہاتھ دو اس طرح ہاتھ دو یوں اس طریقے سے وضو کرو اس طریقے سے غزل کرو ہم نے تو نہیں سیکھا اذان ہمارے لوگ کہتے ہیں آزان بھی ہم نے کسی استاد سے نہیں سیکھی ہوگی نماز ہم پڑھتے نماز بھی ہم نے کسی استاد سے نہیں سیکھی ہوگی اور اسی طریقے سے غسل بھی کسی استاد سے نہیں سیکھا وضو کرنا بھی کسی استاد سے نہیں سیکھا تو بغیر سیکھے جب دوسرے کام نہیں آتے تو دین کو ہم نے ایسی چھوڑ دیا کہ یہ خود باخود آ جائے نہیں آئے گا خود کو جب تک کہ اس کو سیکھا نہیں جائے اسی لیے فرمایا کہ ہزار رکعات نماز سے بہتر ہے کہ فک کا ایک مسئلہ یاد کر لیا جائے دین کا مسئلہ ہے اس کو یاد کرنا یہ ہزار رکعت سے بھی بہتر ہے اس لیے کہ اس کا دار و مدار جو ہے آدمی کی زندگی سے ہے آخرت سے ہے اللہ تعالی ہم سب کو ٹائم بہت ہو گیا دیکھیے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ دو بجے تک یہ محفل ختم ہو جائے لیکن سوالات اتنے ہوتے کہ جس کی وجہ سے میں گفتگو طویل کر دیتا ہوں پھر خالی نہ یا ہمیں ہاں جواب دیا جائے تو اس میں بھی شاید آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا بات بھی واضح نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے ربنا تقبل من ان کانت سمی وہ تو ان کنت الحاب تمام حضرات بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک مرتبہ سور فاتح اور تین مرتبہ سور اخلاص پڑھ کر حضور علیہ صلاۃ و سلام کرام خصوصن شہداء کربلا خصوصا حسن کریمن اہل بیت اظام صاحبہ کرام